لو وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑ جائیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں کافروں کی بطور عام بات ماننے سے منع کرنے کے بعد اب بطور خاص مکہ کے بعض بڑے اشرار کی بات نہ ماننے کی نصیحت کی جا رہی ہے جیسے ولید بن مغیرہ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی آپ ہر اس آدمی کی بات نہ مانیے جو باطل کو غالب کرنے کے لیے کثرت سے قسمیں کھاتا ہے اور جو حقیر اور عاجز و فاجر ہے ہمیشہ دوسروں کی عیب جوئی کرتا ہے لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کے لیے چغلی کھاتا ہے بڑا ہی بخیل ہے یا جو لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے سے روکتا ہے لوگوں کی جانوں اور ان کے مال و دولت پر زیادتی کرتا ہے یعنی ظلم و زیادتی کا خوگر ہے اور کثرت سے گناہ کرتا ہے غلیظ التبا سخ گیر اور بدخو ہے اور ان تمام صفات کے ساتھ ساتھ وہ قریشی بھی نہیں ہے بلکہ ان کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے آیت چودہ پندرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مالو اور اولاد کے غرور نے اسے اللہ کی آیتوں کی تقزیب اور اس کی افطرا پردازی پر ابھارا ہے کہ یہ قرآن گزشتہ قوموں کے محض قصے اور حکایات ہے آیت سولہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس کی پیشانی پر ایسا برا نشان ڈال دیں گے کہ وہ جب تک زندہ رہے گا اس نشان کے ذریعے پہچانا جائے گا جیسے وہ شخص ہوتا ہے جس کی ناک کاٹ دی جاتی ہے جو بھی اسے دیکھتا ہے اس کے ناگوار منظر سے متاثر ہوتا ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد اخنس بن شریق ہے جو دراصل قبیلہ ثقیف کا تھا لیکن اسے بنی زہرا سے ملا دیا گیا تھا ایک دوسرا قول ہے کہ اس سے مراد ولید بن مغیرہ ہے اس کے باپ نے اس کی پیدائش کے اٹھارہ سال بعد اس کا دعویٰ کیا تھا کہتے ہیں کہ میدان بدر میں اس کی ناک پر ایک کاری ضرب لگی تھی جس کا گہرا نشان زندگی بھر اس کی ناک پر باقی رہا بعض مفسرین کا خیال ہے کہ سمہو علی الخرطوم کا تعلق روز قیامت سے ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس دن اس کی پیشانی پر ایک ایسا قبیح المنظر نشان پیدا کر دے گا کہ وہ دیگر کافروں سے بالکل الگ پہچانا جائے گا اس لیے کہ اس نے دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام کافروں سے بڑھ کر عداوت کی تھی